والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أول الصدق والصفاء ما باقوا فاحفظوا بالله من الشيطان الودود بسم الله الرحمن الرحيم وتفقدت طير فقال ما ليلى امر الهدوء ان كان من الغائلين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 एक मेरे रंगे ने शौर तो साड़ा शौर बराबर थोड़ा लेकिन एक किस्म का शौर साडे भी जरूर है इसे तरह परिंद जानवरों अल्लाह तला ने शौर रख्या है उन्होंने भी किबला कोफर का इस्लाम का ईमान का अकी का इन चीजों का पता है वो जानते हैं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 جی چوٹا لائی گل نہ ہے حضرت سلامان پرندہ جرم کرے آپ کی اجازت تو بغیر ادے ادے ہو جائے سخت آزاد پے یا زبا ہو ازر شرح مطابق پیش کرے انسانوں پرندہ ہو کے سدا حقدار بن گیا ہے بندہ ہو کے آزاد لگا پھر فر فرد کچھ نہیں ہونا توجہ نہیں فرمائی نے ہاں ادھر آدھے جی آپ اشرف ہاں آپ آلہ آلہ جا جے ادنا بندہ ادنا غلطی کرے تو اندر رگڑا جی پٹی چنا ہے جی پھر کیا تیرے میرے واسطے قانون خدا دا نہ ہوگی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 رو زمین ہوفر بندے کو سن بڑھ گیا آ تیرے بیان تو سد کے باریکی تو سد کے پی پیرو بائیمانوکھن دیرو کتنے اپڑ گئے جائے قرآن چھڈ کے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 ماسا شرم نہیں آتی کتنے ربر تھول کتنے میں ربرفول کی گل میرے پھر میں بیان کیا سرکیے پھر سندھی اتنے کوئی ٹکی ہوئے کیا وڈیرے تھے کیا چھوٹے تھے کیا جناب جی تھے امیر تھے سارے ایک بندہ نہیں سی جن نے کوئی خلاف گل کی یہ لفظ سن ادھا ساڈے تماغ کھول گیا میں سہیاں سڈے دماغ کھول کے مر. ہاتھ بندی بت ہاتھ بنی فرنڈے سے دماغ کھول دل ٹھا رہے دل تارے. پہلی بار ویخیا جاڈا بندہ منہ تو سچ آخر پہلی بار بٹھا یہ لفظ سڑی مان نہ کرگیا میں کسمیا پیا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 پیغام چشتی ہر تھانے پہچایا ہے پھر ایک کو ہو جان گے کین جی. شاء اللہ جنرل دیا تک آئی ایس آئی تیری فوج بھی مہربانی نہیں کہ جناب جی اتے جناب جی ایک کو ہو جان ان لڑائے نے کوئی مہاجر قومی موومنٹ کوئی فلاوا اصا ای ای انشاءاللہ شاء اللہ یہ اسے قرآن نا.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 سملیے قرآن پہ پڑھتے پر میں اتری دیا قرآن تو پڑھے ہی اے نہیں پڑھیا پڑی اعوذ باللہ بلا شیفان الرجیم کتنے پہ پڑھتا سمبلیت اوگو بلا ہے میرا شیف رجیب میں پڑھنا چاہتی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 بےتی ہے, ہے؟, ہے جو اتنے بلکہ یہ بھی بدھ ہے کسم خدا دی کیوں جو اتھے قرآن کے قاتل بیٹھے ہیں انہیں پڑھ کے قرآن دی مخالفت یہ قانون چلوانا ہے نہ پڑھ امام حسین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 میرے رابا اے کے جا پر اترے مرے پے جو جو سان سارا خیال کون جو شیتانگ کی پکڑنے شیتان پہ سوچیے ہے سوچی کڑا دور وہ ہدایت والے پاس نہیں آتے شیطان جرا ماری خرا پہ ٹھیک پکڑ دے لال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 فرما نے کریں گے ایکان گے سچ پہ بولنا یا کوڑیاں بڑے <تصف> آ مطلب ہے جنیاں کوئی بندہ سوا کھاے کسم کھا تاکی کسر اللہ رب رما نہ ہوں آپ کی فرما کی تحقیق میں پکڑ د فرما دینے دی کتابی ہوئی رہیم سمت وا یو جنہ دی خبر پہ میرا آت لے جاؤ اتے جا کے انہیں آگے سک سن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 ہکمت لکھنا ہی نہیں سی آخنا شروع کرنے تیرے نام تو مکا مکا مکو کے سر کی حکم ہے جی میں آن لو جی آخو تلے در لانا دا تک پا کے تیری چاہونے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 مشورے دلا ہو حکومت قائم کیوں نہ رہ جائے جناب سلوان پیگمبر خط کا جب خط دے پڑن تو بعد بلکہ ملک سبا آخری حقا دشا دور شدام بلکی اس کہ لگی بلکہ اس لگے درباری کہا بولو باشن شدید بڑے زور نے ساڈے کو سارے جاننے جانے آگے, اگے مالک تردی آ بھی چکر ساڈا مشورہ یہ لڑ وجعلوا کالت ملو قیدا دخلو يفعلون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 بل ال تم بے حدیتی بل ال تم بے حدیت جڑے اپنے ہدیے تحفے دنیا دے خوش ہوتے جی سا کی کام دنیا خوش ہونا دنیا دیا گلوں سے خوش ہوتے اے مولا دی بخش سے خوش ہونے وہی جنت سے خوش ہوتے ہیں ادمت خوش ہونے دنیا ماحول ہدیے تحفے سے خوش نہیں ہوتے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 رب کی دھرتی سورج کی پوجا ہوفر ہو مسلمان کیا مسلمان ہے جہاں کفر, ہوئے، کے کفر دے نال یاری لا کے, تے کفر دے نال جوڑ کے، تے کفر نو برداشت کر کے آخے سب کو مل کر لینا چاہیے پڑھاو جو, آنا... جو سارے غیر مسلم بھائی ہے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 کافرا عورت کافرا ہلے اسلام نے سی قبول کیا کر کے عزت گوی ہے پئی کپڑا بچا دی پئی جی ہوں عورت آدھی لکھان کپڑے بھج جان لیڑت خیال ہوتا ہے اج سکولوں بھی لیڑے دا خیال ہے میک اپ ڈبے کا خیال ہے لیڑے کا خیال ہے جناب جی لتان بھی لینیاں لینا بھی کھڈ لینیاں سارا کام کر لینا کیوں اس واسطے میرا لیڑا بچ جاوے میرا لیڑا سونا ہو جاوے میرا لیڑا سونا بن جائے کافر عورتیں کردیا ہوں سن جمے پہ کردیا نے سجڑا بلکہ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 میرے مہربانی جی جی میرے عورت جی میں کمزور سی کمزور کام جمع یہ گھر نہیں بال اوکھے سامد آنے پلا مرد بچارے داری کھڑے تنگ آ کے جھاڑا ہی پا چکتی جی ایک بندے سانبنا دے واسطے اور بچاری کیوں ایڈی مصیبت پائی ہے پورا ملک ہی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 آپ بھی موومنٹ جی بنیا ہے نو بھی مومن بنان دی کوشش کرا بالو می بار